سورہ یونس کا آغاز ہے حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے یہ مکی سورت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی سورت کے معنی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا اور ہجرت سے پہلے کفار مکہ سے خطاب ہوتا تھا اور کفار مکہ سینکڑوں بتوں کے وہ پجاری تھے بت پرستی کرتے تھے تو یونس چونکہ مکی ہے اس لیے اس میں بتوں کی اور شر کی مذمت بہت زیادہ کی گئی اسی طرح اہل مکہ قرآن مجید فقان حمید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے اس لیے مکی صورت میں اکثر قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے دلائل ہوتے ہیں چونکہ اہل مکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اس وقت تو مکی صورت میں حضور کی رسالت کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں سوریہ یونس قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر دس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی ون ہے اکیاون اس میں ایک سو نو آیتیں ہیں اور گیارہ رکو ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا علی حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ کتابیں حکیم کی آیتیں ہیں قرآن مجید قان حمید کو حکیم قرار دیا گیا یہ حکمت والی کتاب ہے حکمت سے مراد دانائی یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو بار بار پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ دانائی اور فہم عطا فرماتا ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے اس کا دیدار کرے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا اقان عناس یا کیا لوگوں کو تعجب ہوا ان اوحینا علا رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وہی نازل فرمائی ایک مرد کو ایک بشر کو ہم نے یہ مقام و مرتبہ دیا اور ان کو یہ فضائل اور مناقب عطا فرمائے تو اس پر انہیں تعجب ہوتا ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے تو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے آلہ پیدا فرمایا ان یہ وہی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے وہ بشر لذین آ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے ان لہم قدم سد قن اینڈ بے شک ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سچ کا مقام ہے سچ کا مقام ہے یعنی ان کے لیے جنت میں اعلی مقامات ہیں کافرون آل کافر بولے ان نہ مبین بے شک یہ تو ضرور کھلا جادوگر ہے نور پہلے تو انہوں نے تعجب کیا کہ حضور کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا پھر جب حضور کے کمالات آپ کے معجزات بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں آپ کی آنکھ مبارک بھی موضاء آپ کے کان مبارک بھی موضاء تو جب انہوں نے اتنے موضعات دیکھے تو پہلے تعجب کیا اور پھر حیران رہ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر کا باللہ بلّہ ذالک جادو لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی جو کمالات ہیں وہ جادو سے ماورا ہیں اور وہ جادو سے ایسے ممتاز ہیں ذرا سی بھی انسان میں عقل ہو تو وہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے انہیں رب اللہی خلق سماواتی ورد فیصد تتی ایام بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا چھ دن سے کیا مراد ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس وقت دن کا کانسیپٹ جو ہمارے یہاں ہے کہ سورج کے نکلنے سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب سے دن کا اختتام ہوتا ہے تو کائنات جب بنی اس وقت تو کائنات کے بننے سے پہلے سورج کا نظام تو موجود نہ تھا تو فرمایا یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا کے جو چھ دن ہیں اس کا جو وقت ہے اتنے وقت میں پوری کائنات بنی ہے یا پھر ہو سکتا ہے چھ دن سے مراد کوئی اور دنوں کی پیمائش ہو اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی بخوبی جانتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی فرماد کن ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتا ہے پھر کائنات کو بنانے میں چھ دن کیوں لگے فرمائے اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ہماری سمجھ کی سعادت ہے اور نہ سمجھ سکے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے بعض مفسرین نے فرمایا اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ بندوں کو نصیحت ہے کہ ہر کام بتدریج کیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بیج ہم زمین میں بوئیں رات کو اور صبح ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت بڑا درخت اگا ہوا ہو اور وہ پھل دے رہا ہو اس پر وہ قادر ہے لیکن اس نے اسٹیپ بائی سٹیپ با اس ہمارے سامنے اسباب پیدا فرمائے کہ بیج سے ہلکا سا پودا نکلا اور پھر وہ پودا درخت کی صورت اختیار کرتا ہے پھر پھول نکلتے ہیں پھر وہ پھلوں میں تبدیل ہوتے ہیں سم مست الرش پھر استفا فرمایا ارش پر یعنی کائنات کی ابتدا ہوئی اور کائنات جب مکمل ہوئی تو سب سے آخر میں ارش کو بنایا گیا ارش کے متعلق یہ عقیدہ سمجھ لیجئے کہ عرش الہی یا ارش عظیم جو کہا جاتا ہے اس کا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالی اس پر بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ بلّاہ ظالم یہ کرسی کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ اللہ اس پر بیٹھتا ہے نعوذ باللہ بلّاہ ظالم اللہ تعالی جسم سے اور جگہ سے پاک ہے عرش کے متعلق اور کرسی کے متعلق ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرسی سے, سے پیدا فرمایا لیکن وہ جگہ سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے یو دبیر وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے ما من شفیع کوئی سفارش نہیں کر سکتا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اگر آیت کا اتنا ہی جز سمجھا جائے اور اگلے حصے پر غور نہ کیا جائے تو بندہ قرآن کو غلط سمجھ لیتا ہے اللہ عزن ہی مگر اس کے اذن کے بعد یعنی اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور جو شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا تو اللہ کے نیک بندے اولیاء اور انبیاء اور خصوصاً نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بزن اللہ اس میں کفار مکہ کا رد ہے مشرقی ان بتوں کی پوجا کرتے آخرت کو تو وہ مانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں دنیا میں اور بعض کہتے کہ آخرت تو ہمارا یقین نہیں ہے لیکن بالفرض اگر آخرت کا وقوع ہو بھی گیا تو یہ بت سفارش کر کے شفات کر کے ہماری بخشش کروا دیں گے تو انہیں فرمایا گیا کہ شفات تو وہ کر سکے گا جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا اور بتوں کو اللہ نے کوئی اذن نہ دیا اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دوسری بات شفات تو انبیاء کریں گے اولیا کریں گے اسی طرح حافظ قرآن ہے عالم دین ہے شہید ہے حاجی ہے تو جس کی نیکی مقبول ہوگی وہ شفاعت کرے گا مگر کسی کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کرنا تو درست ہے ہی نہیں نہ ہم کسی نبی کی پوجا کر سکتے ہیں نہ کسی ولی کی نہ کسی فرشتے کی تو یہ بت پرس بتوں کی پوجا کرتے تو پوجا کرنا تو شرک ہے ہر حال میں اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بت شفاعت کریں گے یہ بھی غلط کیونکہ اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ ان بتوں کو نہیں دیا رب یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کی یہ شان ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا فا پس تم اسی کی عبادت کرو افلا تون کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے الہی مرج حکم جمیان اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے سوچو کیا جواب دو گے وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے ان یب الخلق بے شک اس نے خلق مخلوق کی ابتدا فرمائی اسی نے مخلوق کو پیدا کیا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا سمید پھر وہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت لیمن و عامل السول حاط بل تاکہ انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو سلا دیا جائے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اگر قیامت کا تصور نہ ہوتا تو دنیا کے اندر جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے جنہوں نے نفس و شیطان کی مخالفت کی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں تو انہیں تو کوئی سلا ہی نہ ملتا اور جس نے برائیاں کی اس کو کیا سزا ملتی تو کل بروز قیامت ظالم کو سزا دی جائے گی گناگاروں کو سزائیں دی جائیں گی اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا سیلا دیا جائے گا والذین کفروا لہم شم من حمیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا ایسا گرم کھولتا ہوا پانی کہ جو قریب لاتے ہی ان کے چہرے کو جلا کر راکھ کر دے گا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ النُورًا وہی یہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا وہ قدر منازلہ آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے وہ چاند اور سورج کے نظام پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا موسم کا تعلق بارشوں کا تعلق فصلوں کا تعلق وہ موسم کا جو تعلق ہے یا فصلوں کا تعلق ہے وہ سورج سے ہے اور یہ نظام ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے سورج اس طرح چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے چاند اس طرح چلتا ہے کہ سدیاں گزر گئیں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا وہ قدر اور اللہ نے چاند کی منازل بنائی یہاں منازل سے مرال اٹھائیس راتیں ہیں چاند نظر آتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر ہمیں پورا نظر آتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اٹھائیسویں شب یہ آخری مرتبہ ہمیں اپنا دیدار کرواتا ہے پھر انتیسویں شب چاند نظر نہیں آتا اگر مہینہ انتیس کا ہو تو ایک رات چاند چھپ جاتا ہے اور اگر مہینہ تیس کا ہو تو دو راتیں چاند نظر نہیں آتا اور پھر چاند نظر آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب دوسرا مہینہ شروع ہوا یہ آسمانی کیلنڈر ہے اگر اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ جنوری کی کون سی تاریخ ہے تو جس کو یاد ہوگی وہ بتا سکتا ہے لیکن جنوری یا فروری ان مہینوں کی تاریخوں کا تعین ہم سورج اور چاند کسی سے بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ آسمانی کیلنڈر ہے کہ رات کے وقت چاند دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مہینے کی ابتدا ہے کہ انتہا ہے کہ بیچ میں ہم جو پہنچے ہیں لتا علم عدد سین و تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے حساب کو جان لو یہ چاند اور سورج کا نظام اس لیے مقرر کیا گیا آج محکمہ موسمیات اور جن کا تعلق فلکیات سے ہے وہ اپنے محکمے میں شمسی تاریخوں سے اپنا نظام نہیں رکھتے کئی ایسے ادارے ہیں کہ جو چاند کے نظام پر چلتے ہیں اب چاند کے دو نظام ہیں ایک نظام تو شرعی احکام کے لیے اور ایک نظام سائنسی نظام ہے شرعی احکام کا مسئلہ یہ جب چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہوگا اگر چاند نظر آ گیا تو 29 پہ مہینہ ختم ہو جائے گا چاند نظر نہ آیا تو اس وقت مہینہ 30 کا ہو جائے گا چاند آسمان پر موجود ہے لیکن بادل ہیں اور چاند کسی کو نظر نہیں آیا تو مہینہ اسلامی شروع نہیں ہوتا شریعت کی روح سے لیکن چاند آسمان پر موجود ہے تو اس کا ایک نظام ہے تو سائنسی طور پر یہ نظام ہے کہ چاند کا پورا ایک نظام سائنسدانوں نے بنایا اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا اس طرح انہوں نے پورے سال کے ایام کو مقرر کر لیا اور وہ اس سائنسی کیلنڈر کو یعنی جو چاند کا کیلنڈر انہوں نے بنایا اس پر وہ چلتے ہیں لیکن اس کیلنڈر پر ہم مہینے کی ابتدا اور انتہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے حدیث پاک ہے کہ چاند جب دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو اور جب چاند دیکھو تو عید مناؤ تو جب کسی نے چاند دیکھا ہی نہیں تو چاند کے آسمان پر موجود ہونے سے ہم شرعی طور پر مہینہ شروع نہیں کر سکتے لیکن چاند کا ایک نظام تو ہے اور یہ شمسی نظام سے زیادہ پاورفل ہے عیسویں تاریخیں جسے انگریزی تاریخیں ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کمری تاریخیں ایسے محکمے کے اندر زیادہ مستند تصور کی جاتی ہیں کیونکہ یہ قدرتی تاریخیں ہیں اور شمسی تاریخیں انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں ماں خلق اللہ کا اللہ بالحقی اللہ تعالی نے تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا فرمائی اور انہیں درست اور ٹھیک پیدا فرمایا فرمایات قومی یا لمون اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے انفخت لا پن نہاری بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں رات آہستہ آہستہ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دن آتا ہے پھر دن آہستہ آہستہ جاتا ہے رات آہستہ آہستہ آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں بھی نشانیاں ہیں وما خلق اللہ فماوات اور جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا لیات القمی یتقون اس قوم کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے جو تقوا اختیار کرتی ہے ان الدین اللہ قنا بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں وہ تصور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں وہ ردو بالحیاتی دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں وطم انو اور دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہے یہ کافر کا انداز ہے لیکن اگر مسلمان دنیا کی زندگی پر خوش ہو جائے اور اسی پر مطمئن رہے کہ مال مل جائے تو خوش ہو جائے مطمئن ہو جائے اسے قبر و آخرت کی کوئی فکر نہ ہو تو یہ مسلمان کو ہرگز زیب نہیں لیتا آیاتنا غافلون اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی اور سب کچھ دنیا ہوگی دنیا کا مال مل جائے تو خوش دنیا چلی جائے تو افسوس دنیا کے لوگ تعریفیں کریں تو خوش لوگ مذمت کریں تو پریشان جب سب کچھ دنیا ہی دنیا ہوگی تو پھر اسے آخرت کی باتیں کیسے آنکھوں میں آنسو لائیں گی وہ اللہ کے خوف کی باتیں سن کر قبر و آخرت کی باتیں سن کر اس کا دل کیسے روئے گا غفلت کو دور کرنے کے لیے تصور آخرت اور دنیا کو حقیر سمجھنا انتہائی ضروری ہے اولائک کا النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے بیما کانو یک وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آمل اور انہوں نے اچھے عمل کیے دیکھیے ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر ہے اچھے عمل کا کیا ہم اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کوئی ہمیں ایک دن ایسا نصیب ہوا کہ جس میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو شریعت کی پابندی کے مطابق ایک دن گزارا ہو دن رات گناہوں میں پڑے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ دیم ربہم بھی ایمان ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں جنت کی راہ دکھائے گا جنت بہت بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی تو ساری زمین جنت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس سے اندازہ لگائیے کہ دن پوری دنیا کتنے ممالک ہیں کتنی بڑی زمین ہے اس زمین سے چار گنا زیادہ زمین اس جنتی کو دی جائے گی جو سب سے ادنا جنتی ہوگا جنت کتنی بڑی ہوگی ہم آپ سوچیں چھوٹے سے محلے میں جانا ہوتا ہے تو کتنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کتنے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے ان پر وہ کرم فرمائے گا کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ ہم جنتی میں رہے ہیں اور وہ جنت کے راستوں میں بھٹکیں گے نہیں اور اپنے گھر کو ایسے پہچانیں گے اپنے محلات کو ایسے پہچانیں گے جسے صدیوں سے یہی رہتے ہیں یہ ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت عطا فرمائے گا جنتوں کی جنت کا راستہ دکھائے گا تجری مل الانہار ان جنتوں کے نیچے نہریں رواں دما ہوں گی فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں اللہم وہ بات شروع کریں گے تو ہر مرتبہ وہ اپنی بات کی ابتدا میں اللہ کی ہم دوسنا کریں گے آج ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں دل سے اللہ کی یاد کرتے ہیں تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے توجہ کرنی پڑتی ہے لیکن جنتی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے زبانیں خود بخود چلتی ہوں گی اس میں محنت و مشقت نہیں کرنی ہوگی دل بھی اللہ کی یاد میں ہوگا زبانیں بھی اللہ کی یاد سے تر ہوں گی اور جب وہ دعا مانگیں گے تو دعا کی ابتدا میں دا فی جنتوں میں ان کی پکار ان کی دعا کی کلا ہوگی سبح نق اللہ اے اللہ تو پاک ہے تجھے پاکی ہے و ہی یا تو ہم سلام اور ان میں ان کا آپس میں ملنا سلام ہوگا انہیں یعنی آپس میں یہ ملاقات کریں گے ابتدائی کلام ان کا سلام السلام علیکم ہوگا تو السلام علیکم یہ کہنا یہ جنتی کلام ہے اسے عام کرنا باعث سعادت ہے فرشتے بھی ان پر سلام پیش کریں گے اور جنتیوں کی سعادت تو دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا فرشتے اللہ کا سلام جنتیوں کو پیش کریں گے وہ آخر الداغ ہوں اور ان کی دعا کا اینڈ ہوگا ان اللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے بعض لوگ ذرا ذرا سی بات پر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے گھر بار کو شروع کر دیتے ہیں خصوصاً یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے کہ ذرا سی ناراضگی ہو جائے تو بد دعائیں دینا کوسنا یہاں تک کہ بسا اوقات بعض خواتین اس قدر نادانی کر دیتی ہیں کہ بچہ اگر تنگ کرے اور گھر سے نکلنے لگے تو اس طرح بدوا دیتی ہیں کہ جا میں تیری لاش دیکھوں اب کہہ تو دیتی ہیں لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے اولاد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں اسی طرح کبھی کبھی مرد حضرات بھی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو آساب کی کمزوری سے بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں میں اور بوڑھوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ وہ کوسنا اور بدوائیں دینا زیادہ کرتے ہیں پھر اس ماں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے اب وہ مسلح بچھا کر خوب دعائیں کرتی ہے لیکن انسان کو اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے حدیث پاک میں فرمایا کہ بسا اوقات قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے اور جو کلمہ نکالا جائے وہ فورن قبول ہو جاتا ہے تو انسان پھر بعد میں پچھتائے تو اسے بہت افسوس ہوگا لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس طرح ہماری خیر کی دعائیں قبول فرماتا ہے ویسے یہ بد دعائیں اور استرابی حالت میں جو ہم کوستے ہیں وہ فورن قبول نہیں فرماتا کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی میں قبول ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر یہ فوراً قبول نہیں ہوتا اب جو اگلی آیت کریم ہے اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں ویسے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں بھی جلدی ہم قبول کر لیتے تو فیصلہ ہو جاتا اور لوگ تباہ ہو جاتے